جو الشیطاں ہے چل واگر ہوئے تھے نہیں رب العالمین والصلاه والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام عليك يا رسول الله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 سنن نسائی جلد ایک صفحہ ایک سو نواسی ون ایٹ نائن نماز کے بعد حمد و و درود شریف پڑھنے والے سے فرمایا کس نے آکانے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دعا مانگ قبول کی جائے گی سوال کر دیا جائے گا تو جو نماز کے بعد اللہ تعالیٰ کی حمد و صنا کرے پھر دروشی پڑھے وہ دعا کرے گا انشاءاللہ اس کی دعا قبول ہو جائے گی علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد و صحبی وبارکا وسلم میٹھے میٹھے اسلام بھائیو مدنی چینل کے ناظرین رجب المرجب کے خصوصی سلسلے شب اسرا کا دولا میں حاضری یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کی ستائیسویں شب کو ہمارے اکالی سلاط و سلام کو میراج کرائے گئی اسی عظیم رات کی یادگار کے سلسلے میں مدنی چینل نے یہ سلسلہ آپ کے لیے پیش کیا ہے تو اس سلسلے میں کصیدہ معراجیہ جو سیری علی حضرت نے لکھا ہے اس کے اشعار پیش کیے جاتے ہیں اور اس کے مشکل الفاظ کے معنی بتائے جاتے ہیں اور اس کی وضاحت کی جاتی ہے جو علماء علیہ سنت نے کی تو انشاءاللہ اللہ آج ہم کچھ اشعار پڑھنے سننے سمجھنے کی سعادت حاصل کریں گے انشاءاللہ اللہ نظر میں تو بلا کیا میں رات سر جھکائے نظر جل لے تا بہت نئی نئی روا ارب کے مہما مدنی چینل کے ناظرین آنچل کا مطلب ہے پلو کپڑے کا کنارا بہت خاص اعلی حضرت رضی اللہ تعالی شعر میں فرما رہے ہیں کہ شب اسرا کے دولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک محترم مقدس آنکھوں میں شب معراج خصوصی تجلیات تھی اور انہی خصوصی تجلیات کی بنا پر مہراب کعبہ نے حیا سے سر جھکا دیا تھا اور اس نے اپنے چہرے پر کالے خلاف کا گھونگر ڈال لیا تھا کیونکہ اس وقت شب اسرا کے دولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر سات باری تعالی کی خاص تجلی جلوہ فگن تھی اور اس بنا پر کوئی جلوائے مصطفیٰ دیکھنے کا متحمل نہ تھا نظر میں دولا سے میں خیراب سر جھکائے خلاف خانہ کعبہ کا کیسا ہے کالا ہے نا کالا سیاہ تو اس کا کعبے کا سیاہ خلاف گویا ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اس نے کالا گھونگڑ کر رکھا ہے کعبہ اتنا حسین جمیل ہو گیا تھا سوان اللہ سبحان اللہ مٹھے میٹھے اسلام بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین آئیے بہت ہی مفید اور معلوماتی مدنی پھول آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں شاید آپ نے اس سے پہلے نہ سنے ہوں حضرت علامہ سید آلوسی رحمتہ اللہ تعالی علیہ نے تفصیل المعانی میں لکھا ہے کہ ہر شے کا قبلہ ہے مقربین کا قبلہ عرش اور روحانی کا قبلہ کرسی اور تربین کا قبلہ بیت المعمور یہ فرشتے ہیں جن کا بتایا جا رہا ہے مقربین روحانیین اور تربین مقربین روحانی جین ان کا قبلہ مختلف بتایا گیا نا عرش ترسی بیت المعمور اور ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پہلے اکثر نبیوں کا قبلہ بیت المقدس مسجد اقسا یہ اکثر نبیوں کا قبلہ رہا ہمارے آقا علی سلا تو نے بھی سترہ مہینے اس کی جانب رخ انور کر کے نماز پڑھی اور میرے اکالی سلا تو سلام کہ جس میں پاک کا کعبہ کعبہ محسمہ اور آپ کی روح مقدسہ کا قبلہ آپ کی روح پاک کا قبلہ اللہ تعالی کی ذات ہے اور میٹھے میٹھے اسلام بھائیو یہ بھی یاد رکھیے کہ قبلے کی جانب رک کر کے بیٹھنا سنت ہے جنات کا بادشاہ رسالے میں میرے شیخ طریقہ امیر اہل سنت احمد برکات عمرہ علیہ نے قبلہ رو بیٹھنے کی ترغیب دلائی اور اس کی برکتیں بتائیں چنانچہ احیع العلوم کے حوالے سے نقل کیا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عموماً قبلہ رو ہو کر بیٹھتے تھے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرمایا مجالس میں سب سے مکرم عزت والی مجلس وہ ہے جس نے قبلے کی طرح منہ کیا جائے یہ المعجم الاوسط لتبرانی حدیث نمبر تین سو اکسٹھ اللہ کے محبوب علی صلات و اسلام نے ارشاد فرمایا ہر شے کے لیے شرف ہے اور بیٹھنے کا شرف یہ ہے کہ قبلے کو منہ کیا جائے یہ بھی طبرانی شریف کی حدیث ہے اور حدیث نمبر ہے دس ہزار سات سو اکیاسی اسلام نے فرمایا ہر شے کے لئے سرداری ہے اور مجالس کی سرداری اس میں ہے کہ قبلے کو منہ کیا جائے وبلخ مدرس کے لئے دوران بیان اور دوران تدریس سنت ہے کہ اس کی پیچ قبلے کی طرف ہو تاکہ اس سے علم کی باتیں سننے والوں کا رخ جانے بھی قبلہ ہو سکے اور بھی بہت پیارے پیارے مدنی پھول اس میں ہم نے سنتے ہیں لکھے ہیں مثلا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اکثر قبلے کو منہ کر کے بیٹھتے حضرت سیدنا مغیث رحمت اللہ تعالی علیہ تشریف لائے تو حضرت سیدنا مقرول رحمت اللہ علیہ نے اپنے پہلو میں ان کے لیے جگہ خالی کر دی مگر حضرت مغیث رحمت اللہ علیہ نے وہاں بیٹھنے سے انکار کیا اور کعبے کی طرف منہ کر کے تشریف فرما رہے ارشاد فرمایا قبلہ رخ بیٹھنا سب سے بہترین بیٹھنا ہے چلیں اور بھی تھوڑے سے مدنی پھولیں سارے میں عرض کیے دیتا ہوں آپ کو قرآن پاک نیز درس نظامی مدرسین کو چاہیے کہ پڑھاتے وقت بنیت اتباع سنت اپنی پیٹ جانب قبلہ رکھیں تاکہ ممکنہ صورت میں طلبہ کا رخ قبلہ شریف کی طرف رہ سکے اور طلبا کو قبلہ رخ بیٹھنے کی سنت حکمت اور نیت بھی بتائیں ثواب کے حقدار بنیں جب پڑھا چکے ہیں تو اب قبلہ رو بیٹھنے کی کوشش فرمائیں دینی طلبہ اسی صورت میں قبلہ رو بیٹھیں کہ استاذ کی طرف بھی رخ رہے ورنہ علم کی باتیں سمجھنے میں دشواری ہو سکتی ہے خطیب کے لیے خطبہ دیتے وقت کاعبے کو پیٹ کرنا سنت ہے اور مستحب یہ ہے کہ سامعین کا رخ خطیب کی طرف ہو بالخصوص تلاوہ دینی مطالعہ فتح نویسی تصنیف و تعلیف دعا ازکار و سلام وغیرہ مواقع پر اور بالعموم جب جب بیٹھیں یا کھڑے ہوں اور کوئی مانع شرعی نہ ہو تو اپنا چہرہ قبلہ رخ کرنے کی عادت بنا کر آخرت کے لیے ثواب کا ذخیرہ اکٹھا کر لیجئے اور آپ کو معلوماتی بات ایک یہ بھی عرض کر دوں میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں کو بھی اور مدنی چین کے ناظرین کو بھی کہ قبلہ سمت کے رائٹ اور لیفٹ فورٹی انگل پر پینتالیس درجے پر اس کے اندر اندر جس طرح بھی آپ بیٹھیں گے قبلہ رخ بیٹھنا ہی شمار کیا جائے گا مزید امیر علیہ سنت نے لکھا ہے ممکن ہو تو میز کرسی وغیرہ اس طرح رکھیے کہ جب بھی بیٹھیں آپ کا منہ جانب قبلہ رہے امیر علیہ سنت جہاں بیٹھ کر تحریری ہی کام کرتے ہیں تو آپ کے ٹیبل کا رخ بھی قبلے کی طرف ہے اور آپ کے چیئر کا رخ بھی آپ کی کرسی کا رخ بھی قبلے کی طرف ہے مزید لکھا ہے اگر اتفاق سے کعبہ رخ بیٹھ گئے اور حصول ثواب کی نیت نہ ہو تو اجر نہیں ملے گا لہذا اچھی اچھی نیتیں کر لینی چاہیے مثلاً یہ نیتیں ثواب آخرت ادائے سنت تعظیم کعبہ کی نیت دینی کتب اسلامی اسباق پڑھتے وقت بھی ان یہ نیت شامل کی جائے کہ قبلہ رو بیٹھنے کی سنت کے ذریعے علم دین کی برکت حاصل کروں گا انشاء اللہ مزید بڑی بڑی بات ہے سبحان اللہ پاک ہند نیپال بنگلہ دیش سری لنکا یہاں کے اسلامی بھائی جب بھی کابے کی طرف منہ کریں گے تو انشاء اللہ مدینے کی طرف بھی رخ ہو جائے گا تو جب بھی ہم کابے کی طرف بیٹھیں تو ساتھ ہی ساتھ یہ نیت بھی کر لیں کہ مدینے کی طرف آقا کی بارگاہ میں آزری ہے سبحان اللہ بیٹھنے کا حسین قرینہ ہے رخ ادھر ہے جدھر مدینہ ہے دونوں عالم کا جو نگینہ ہے میرے آقا کا وہ مدینہ ہے رو برو میرے خانہ کعبہ اور افکار میں مدینہ ہے نظر خانہ پیارے اکالی سلاد و سلام کے جلوے لوٹ رہا تھا اور حیا سے اس کی محرو جھک رہی تھی اس کا سیاہ کالا خلاف ایسے معلوم ہو رہا تھا جیسے منہ پر آنچل لے لیا خانہ کعبہ پیارے اکالی سلاد و سلام کی تجلی برداشت نہ کر پاتا تھا کیوں کہ اس وقت میرے آقا علی صلات و سلام پر رب تبارہ و تعالی کی خاص رحمت کا نزول ہو رہا تھا اس موقع پر مجھے اپنے شیخ طریقت کا جو میراج کا قصیدہ لکھا اس کے شعر بھی یاد آ رہے ہیں سبحان اللہ آئیے وہ بھی ہم پڑھنے سننے کے ساتھ حاصل کرتے ہیں <متصور> سلاو السلام کو جب شب اس کا دلہا بنایا گیا تو کعبہ تو دلہن کی طرح سجا ہوا تھا اور اکالی سلا تو کی تجلیاں دیکھنے کا اس کو ہمت نہیں تھی تحمل نہیں تھا اور ایسے موقع پر خوشی کے بادل امنڈ کے آ رہے تھے امنڈ کے آنا تیزی سے آنا تاؤس کہتے مور کو رنگ برنگے پرندے کو اور دلوں کے تاؤس رنگ لا رہے تھے اپنا رنگ دکھا رہے تھے اور رگمائے نات کا ایسا سماں بند گیا تھا کہ خود حرم کو بھی وجد آ رہے تھے سبحان اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ حمد ولی و سخبی وبارکس و